بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یا ایہا النبی علم تحجم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز خدا نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو اور خدا بخشنے والا مہربان ہے قد فرض اللہ واللہ وهو خدا نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانہ اور حکمت والا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَغْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضُ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَمْبَأَتْ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 کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے ان تتوبا الاللہ فقد صغت قلوبکما و ان تظاہرا علیہ فئن اللہ ہوا مولاہ و جبریل و بعد ذالک ظہیر اگر تم دونوں خدا کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں اور اگر پیغمبر کی ایزا پر باہم اعانت کرو گی تو خدا اور جبرائیل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوست دار ہیں اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی مددگار ہیں عسا ربه ان ازواجا خيرا من ری مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات تین و اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیبیاں دے دے مسلمان صاحب ایمان فرما بردار توبہ کرنے والیاں عبادت گزار روزہ رکھنے والیاں بن شوہر اور کماریاں یا وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَدُونَ <يُؤْمَرُون> مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں یا ایوہ الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعمدون کافروں آج بہانے مت بناو جو عمل تم کیا کرتے ہو انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا یا ایوہ الذین آمنو توبو الى اللہ توبتا نصوحا آسا ربكم کم يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم آتی کم ویو دخل ویو دخل کم جناتی تجری ل دین ا مو نو یس بھئی نئی دی اِن یقین یقین امی نو نفیل ا مومنو خدا کے آگے صاف دل سے توبہ کرو امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو باغ ہائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا اس دن خدا پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا اور وہ خدا سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے یا ومأواهم وبئس المصير اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے ورب لوط تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما فلم ہائی عنهما من الله شيئا فخانتاهما فلم ہُما عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار میشیل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 اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال زشت معال سے نجات بخش اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما فن فخنا فی مغونا فن فخنا فی مغونا کلیماتی وہ کتوبی کتبی وہ اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح ہوںک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھیں اور فرما برداروں میں سے تھی العظیم